فلما رأوه وجوه الذين كفروا هذا كنتم به تدعون جب کفار اسے قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کفار و مشرقین دنیا میں قیامت اور بعض موت کی تقزیب کرتے ہیں لیکن جب قیامت واقعی آ جائے گی اور وہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد میدان محشر میں جمع کر دیے جائیں گے اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی ان کے چہرے مارے خوف و دہشت کے سیاہ ہو جائیں گے اور فرشتے ان سے بطور زجر و توبیخ کہیں گے کہ یہی ہے وہ جہنم جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قیامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تمہارے لیے اس سے نجات کی کوئی صورت باقی نہیں رہی